بولا کیا ہم نہیں تمہیں اپنی یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نی ہمارے یووانون گوننا اپن عمر کے کئی برس گزارے فے بیس